الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتذكر عليه ونعوذ بالله من شغول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نؤذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشاهد أن لا إله إلا الله محده لا شرك له ونشاهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه بعد آله وصحبه أجمعين أعوذ بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرا لكم آياتكم في في آتاني في آتيني سططا فئة تقاتل في سبيل الله بأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بناصره من يشاء إن في ذلك لعب ربا لأولي زين لِلنَّاسِ حُبُّ شَهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ بَلْ هُوَ الْقَرَارُ الْمُقَرَّبُ مِنَ الذَّابِ وَالْفِضْلِ اللَّهُ مِنَ الذَّابِ وَالْفِضْلِ وَالْخَيْرِ الْمُسْتَقِمِ وَمَا تَبِعَ بَلْ والله عنده حسن المحاب قل أجدئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات فجري تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِأَزْوَاجٍ مُطَهَّرَةٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِضَائِعٍ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمنا. أغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين بالقانطين بالمنفقين بالمستغفرين بالأسعار شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصر لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَافَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ فَأَعِدُوا لَمَّ أَسْتُطَوَاتٌ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِّنْ عِبَاقِ الْصَيْلِ تُغِبُونَ بِهِ عَدُوبَ من لا نمیونی لالمو نالمو نوم یا لم ہوں فکو مینشئی سبی لائب پل وانتم لا لو ایتمی دھماکہ کے بارے میں کچھ سن لیں پہلے ایتمی دھماکہ سب سے پہلے خبر تو یہ کہ کل جیسے میں نے یہ خبر سنی مغرب کی نماز میں جیسے میں پہنچا لوگ کھڑے ہو چکے تھے نماز کے لیے میں نے سب سے پوچھا بتائیے ہم لوگ امریک پر امریکہ پر حملہ کریں گے کون کون سال چلے گا تو ہم دلّہ تعالیٰ سب نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہا ہم چلیں گے چلیں گے امریکہ پر حملہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نماز سے جیسے فردوں سے فائر ہوئے پھر خیال ہوا کہ معلوم نہیں شاید کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں کچھ لوگوں نے نہ اٹھائے ہوں اس لیے پھر میں متوجہ ہو گیا مقدریوں کی طرف پھر کہا کہ میں چہروں سے پہچان رہا ہوں جو جو لوگ جہاد کے دشمن ہیں ان کو میں چہروں سے چہرہ دیکھ کر پہچان جاتا ہوں اس لیے کہ قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق جہاد کا نام سن کر ان کی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں پھرنے لگتی ہیں کہ نو یوگ شہل ہی مل موت موت کی غشی جیسے پاری ہو گئی میں پہچان جاتا ہوں کہ جہاد کا دشمن ناگر مخشی عالیہ ملن الموت مل دو جگہ پر ہے سورہ محمد میں بھی ہے یہ عجیب بات بات میں بات گئی وہ سورہ جس میں پورا ذکر کتال کتال کتال اس کا نام سورہ محمد معلومات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فتاب دونوں لازم ملزم اس لیے پھر میں نے مڑ کر دیکھا سب کی طرف ارے ہم امریکہ پر حملہ کرنے والے ہیں کون کون چلے گا پھر سب نے دوبارہ ہاتھ اٹھا دیا تیار ہیں تیار اللہ تعالی سب کو توفیق اور تعفرہ ہے ایشا کی نماز میں امام صاحب نے جو قرعت کی تو اس میں رکوع ایسے ہی منتخب کیے یہاں امام دو ہیں زیادہ تر جو نماز پڑھاتے ہیں ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو زیادہ نماز پڑھاتے رہے ہیں وہ تو اکثر جہاد کی آیات نماز میں بھی خطبے میں بھی جہاد کی آیات پڑھتے ہی رہتے ہیں مگر جو نائب امام ہیں ان سے کبھی نہیں سنا تھا جہاد کی آیات پڑھتے ہوئے کل اوشا بھی نائب امام صاحب نے نماز پڑھائی انہوں نے دونوں راکتوں میں جہاد کی آیات پڑی جس میں اللہ تعالی نے بہت ڈانٹا بہت ڈانٹا بہت ڈانٹا اگر جہاد میں نہیں نکلے تو دیکھو پھر تمہارا کیا بناتا ہوں بہت ڈانٹا پھر دوسرے راکت میں جو آیات پڑی اسی کے ساتھ کی دوسرا روکو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رگڑائی کی ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں پھر جہاد میں نہیں نکلتے بہت رگڑا بہت رگڑا کہ یہ منافق لوگ ہیں جو کہلاتے ہیں مسلمان پھر جہاد میں نہیں نکلتے امام صاحب نے جیسے سلام پھیرا تو میں نے کہا واہ پٹھے واہ باتیں ذرا جو یہاں سے سنتے ہیں کچھ دلوں میں اتارا کریں آگے پھیلایا کریں امام صاحب سلام پھیر کر فائر ہوئے تو میں نے کہا وا پٹھے دوسرا جملہ یہ کہا کہ میرے اللہ نے تو بھائیوں کو بھی رگڑ ڈالا دوسرے کو یہ تھا نا جو لوگ جہاد میں نہیں نکلتے وہ منافق ہیں اور بہت رگڑا ان کو بہت واہ میرے اللہ واہ بھائیوں کو بھی راگر ڈالا اس کے راگڑ سے کون بچے بس اس کی اتحاد کے بغیر تو ان کی گریف سے کوئی نہیں بچ سکتا جو آیات کئی ہفتوں سے پڑھ رہا ہوں قد کی نلک آیا تم فیشیت چار پانچ آیات ہیں کئی ہفتوں سے پڑھ رہا ہوں اس سے اصل مقصد ان کے پڑھنے سے جہاد کا بیان ہے ان آیات میں بے ترتیب بیان کیا گیا ہے پہلی آیت میں جہاد جہاد میں مجاہدین کے ساتھ اللہ تعالی کی نصرت کے عجیب عجیب کرشمے اللہ کی مدد کیسے کیسے ہوتی ہے بہت عجیب کرشمے دوسرے آیات میں جو لوگ جہاد سے ڈرتے ہیں ان کی بیماری کا بیان ہے کہنے میں بیماری کیا ہے تیسری آیت میں بیماری کا علاج ہے چوتھی میں بھی بیماری کا علاج ہے پانچویں میں تمغے ہیں. تمغے کہ جو لوگ بیماری کا علاج کروا لیتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اللہ کے راہ میں جانے دینے لینے کے جوہر دکھاتے ہیں جوہر جانے لینے دینے شہر میں نے پہلے دینے لینے کہہ دیا لینے دینے اصل مقصد ہے اللہ کے دشمنوں کی جانے ہے لے دا لینے کا جذبہ اتنا ہو اتنا ہو کہ بس اور اپنی جان بھی دے دے ہو اسی میں جان دی دی ہوئی انہیں کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ان آیات میں اس کا بیان ہے مگر میرے بعض کا معمول یہ ہے کہ جو اصل مضمون جو اصل میں مقصد ہوتا ہے اور آیات کا جو شریف مفہوم ہوتا ہے اس کو تو رکھ دیتا ہوں بعد کے لیے پہلے اس کے مقدمات اس کی تم اس کے مبادی اس کے حوالی جو جو چیزوں سے ثابت ہوتی ہوں جن جن چیزوں کی اس میں ضرورت ہے ان کا بیان پہلے شروع کر دیتا ہوں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ان حوالی مبادی ان کا بیان ہوتے ہوتے اصل آیت کا ترجمہ مفہوم رہ جاتا ہے کئی کئی ہفتوں اس پر بیان چلتا رہتا ہے. ایسی یہ آیات قدم آیا تم فیل کئی ہفتوں سے جو اس پر بیان چل رہا ہے اہل اور علم کو شاید کچھ اشکال بھی ہو آئے تو کیا پڑھ رہا ہے اور بیان کیا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے جہاد میں کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کو راضی نہیں کریں گے اس لیے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے طریقے ان پر جو بیان شروع ہو گیا تو ابھی تو وہی وہ چل رہا ہے ان کی کچھ تفصیل جو بیان شروع ہو گیا اس کے بعد پھر ان آیات میں جہاد کا حکم ہے اور اس کی تفصیل بعد میں بیان کرنے کا ارادہ ہے واللہ المستعان بلا حول ولا بلاقوت الا بھی اللہ تل میں رحمت سے بیان کروا دیں قبول فرمائیں سادہ کا جاریہ بنا وہ آیات تو ہیں اپنی جگہ پر ابھی باقی ہیں نیا سلسلہ جو شروع ہوا میں دھماکے کا اس کے لیے میں نے دو آیتیں آج مزید پڑی ہیں ملا یا سبن کیا فاروق سیلف ان جزون موقع کے مناسب دیکھیے کیسی آیات ہے ایسے لگ رہا ہے کہ اسی موقع کے لیے نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کیا علم تو علم محیط ہے علم محیط قیامت تک کے حالات پر اللہ کا علم مفید ہے اس لیے اس نے جو آیات نازن فرما دیں قیامت تک کے حالات جیسے جیسے آتے جائیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ ہے ہی اسی لیے فرمایا بلا یہ سبن اللہ دین کافر لوگ یہ خیال ہرگز ہرگز نہ کریں یہ خیال اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ وہ بربے مومن سے بچ کر کہیں بھاگ جائیں گے یہ خیال نکال دیں ذہنوں سے کافر اور کافر کافروں کے بچے پوری دنیا کی کافر خواہ عیسائی ہوں خواہ یہودی ہوں خواہ ہندو ہوں ہندو جن کا مذہب چوٹی تمدن ایک لمبوٹی ہمارا میل کیا اس قوم سے یہ قوم کھوٹی ہے کہ مذہب ان کا چوٹی تو تمدن ایک لنگوٹی ہے لنگوٹی گائے کے پیشاب پینے والے بندروں کی عبادت کرنے والے یہ اتوار منگل وغیرہ والے اتوار منگل وغیرہ والے یہ yeah, ہندی مشرک خا ہندو ہوں خا یہودی ہوں خا عیسائی ہوں یا مذہب کے اور دنیا کے کوئی بھی کافر ہوں کافر تو ہی ہیں میرا اللہ فرما رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ ابھی ابھی نازل ہے یہ بلا یا سبن اللہ دن کہ بن دن کے فو سولا یا سبن اللہ دن کا ان لا لو کاثر زون کا اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دیں لا سا بن نون نے یعنی بالکل دماغوں سے یہ خیال نکال دیں کبھی یہ بات سوچے بھی نہیں بالکل دماغوں سے نکال دیں کہ وہ گربے مومن سے بچ کر نکل جائیں گے نہیں بچ سکیں گے لا لو زون یہ اللہ کو عاجد نہیں کر سکیں گے ورم مومن کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے اللہ کی مدد ہے مومن کی چوٹ سے نہیں بچ سکتے یہ ایٹمی دھماکے کر کر کے سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم مسلمانوں کو ڈرا دیں گے اور بچ جائیں گے نہیں بجیں گے عید الحمد تو پہ جب پہلی آیت میں یہ فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کے وارف سے نہیں بچ سکتے تو کہیں مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایسی نہ بیٹھے رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ لڑتا رہے گا قوم موسا کی طرف یہ فکا ہے کہ ہے ہوں نہ موسا تو جا تیرا رب جا ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے مسلمانوں کو تم فرماتے ہیں دوسری آیت میں کافر غربے مومن سے ہرگز نہیں بچ سکیں گے ہرگز نہیں ہرگز نہیں بشرتے کہ مومن کچھ کام بھی تو کرے مومن کو کام کیا کرنا ہے جیتنی قوت ہو سکے اور جتنے ایسا ہو سکیں وہ کافروں کو مارنے کے لیے تیار کرو تیار رکھو تیار کا مظاہرہ بھی کرو جتنی قوت کی استطاعت ہو جتنے اسلحہ کی استطاعت ہو وہ تیار رکھیں اور نبی ادوب ادوکم اللہ کے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو اپنی قبت کے مظاہرے سے اصغا کے مظاہرہ کر کر کے ان کو ڈراؤ مظاہرہ نہیں کریں گے تو وہ ڈریں گے کیسے کل جو دھماکے ہوئے تو پورے وہاں کھلبلی مچ گئی ہے ہندوستان میں پلٹ پلٹ ہو رہی یہ تو دھماکے کی ابھی خبر سن کر ہو رہے ہیں اور کہیں دھماکہ لگا جب ہندوستان کے چوٹی پر تو دھوتی ساری دلانی پڑے گی سب کی دھوتیاں دیکھے کدھر کو جاتی ہے پھر گنگا میں جا کر دھوئیں گے گنگا میں فرمایا ہے کہ ایسے قبت تیار کریں ایسے اسلحہ تیار کریں جتنے ہو سکیں ان کا مظاہرہ بھی کریں مظاہرہ کریں گے ہی تو وہ ڈریں گے مظاہرہ نہیں کریں گے ڈریں گے کیسے ایسے لگ رہا ہے نا کہ کل کے دھماکے کے بارے میں اللہ تعالی یاد اتاری اور آگے فرمایا آخری نین دون ایک تو یہ کھلے دشمن ہیں ہندو یہودی اور عیسائی نیندین من اور واہ اللہ یاد ہوں کچھ اور بھی دشمن ہے تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ جانتا ہے وہ کون ہے میری بات کی طرف توجہ جائیں کم کریں جا کر تفسیریں اٹھا کر دیکھیں قرآن مجید کی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں کون ہیں فرمایا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا تمہیں علم نہیں کہ وہ بھی تمہارے دشمن ہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ بھی تمہارے دشمن ہیں مفسرین فصری لکھتے ہیں کہ اسے مراد وہ منافق ہیں جو جہاد میں نہیں جاتے تھے خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے مگر اندرونی طور پر مجاہدین اور جہاد کے خلاف سازشیں کرتے تھے لوگوں کو روکتے تھے مت نکلو مت نکلو مت نکلو یہ وہ لوگ مراد ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی مسلمانوں کو متنبے فرما رہے ہیں کہ یہ کہنے کو تو مسلمانیں تمہارے ساتھ ہیں مگر یہ بھی ویسے ہی کافر ہیں انہی جیسے ہیں یہ بھی غرب مومن سے جیسے ہندو نہیں بچیں گے یہودی نہیں بچیں گے عیسائی نہیں بچیں گے یہ خبریں تو صاحب سن رہے ہوں گے کہ جزیر ع کا محاصرہ جن فوجوں نے کر رکھا ہے اب وہ ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں ابھی تو باخیفی امام ہو نے ایک آئٹم چھوڑا تو جا کے ہزاروں آئٹموں سے بہتر کیش نہیں کیسی جا رہی ہیں ہزاروں ہزاروں ہزاروں ہزاروں کیش میں دیکھے سامنے کتنے بڑے بڑے ڈبے رکھے ہوئے ہیں ہزاروں ہزاروں کیش پوری دنیا میں نکل رہی ہیں با امام خز اللہ تعالیٰ تیرے مقاصد کو تجھے کامیاب فرمائے ہے وہاں رہتے ہوئے ان کے سامنے ایسا آئٹم چھوڑا کہ بس کچھ نہ پوچھے پرمایا کری نمیم دون لمو نوم وا لمو ہوں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ڈرایا کریں جن کو تم لوگ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اوپر اوپر سے وہ تمہارے ساتھ ہیں مسلمان کہلاتے ہیں در حقیقت وہ جہاد میں تمہارے دشمن ہیں ان کو بھی ڈراتے رہو ساتھ ہی رکھو ان کے میں تم فکو می شینفی سبیر اللہ وف علیم ان تم لوڈ جہاد میں ہمت بڑھانے کے لیے ایک نسخہ بھی بتا دیا اور وہ بھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل آج کے حالات کے مطابق ہے ایک ایک چیز علاجات میں اس کے مطابق پینٹویں کے کرنے سے بڑا خطرہ یہ کہ ملک میں کفایت شعاری بہت کرنا پڑے گی مال کی کمی ہو جائے گی تنگ دستی آ جائے گی تو یہ تو بھی دھماکے کرنے سے اور آگے جب حملے کریں گے امریکہ وغیرہ تک سارے کے سارے تو اس وقت پہ تو پھر اور بھی آپ لوگوں کو باہر زیادہ خرچ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ آیات جو پڑی ہیں بالکل ان کی لمبی چوڑی تفسیر نہیں بالکل ٹھیٹ اتنے اتنے ترجمہ بتا رہا ہوں جہاد میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ لائن نہیں جائے گا یو و فہل کو میں مل جائے گا دنیا ہی میں ملے گا ان لا ظلم نہیں ہوگا اللہ ظلم نہیں کرے گا کہ ایٹمی دھماکے کی وجہ سے کچھ مالی تنگی ہوئی اس کے بعد پھر جہاد میں تو اور بھی زیادہ مال خرچ کرنا پڑیں گے اور کہیں سمجھیں گے کہ بھوکے مر جائیں گے ایسے نہیں ہے جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا دیں گے ظلم ہرگز نہیں کریں گے ہوشیار رہو ہوشیار کوئی تنگی نہیں آئے گی یہاں تو یہ ہے کہ پورا پورا دے دیا جائے گا یعنی کسی نے ہزار روپے دیے تو, تو ہزار اس کو مل جائیں گے مگر اس کی تفصیل دوسری جگہ پر ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتا ہے کم از کم سات سو گنا تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں مزید فرمایا وہاں میں یہ شہر اور اللہ جس کے لیے چاہیں جتنا بڑھا دیں آخر کی کوئی حد مہیا نہیں کی کم از کم کی تو حد بتا دی کہ سات سو گنا ملے گا اور زیادہ کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں بے حد و حصاب جیتنا یہ تو وعدہ ہے مطلقاً اللہ تعالی کی راہ میں مال خرچ کرنے پر جہاد میں مال خرچ کرنے کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے اور جہاد میں وقت لگانے کے بارے میں میرا باز جو چھپا ہوا ہے ہر پریشانی کا علاج اس کے آخر میں حضرت دوپہر ابھی اللہ تعالیٰ نے کا قصہ ہے قصہ بہت لمبا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ کو بڑھا کر چھ کروڑ بنا دیا چھ سو گنا بڑھا دیا سو لاکھ کا ایک کروڑ ہوتا ہے تو چھ کروڑ چھ سو گنا ہو گیا یہ بلاکت ہے جہاد میں وقت لگانے کی یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے وعدوں پر ایمان کامل ایفان کامل اعتماد کامل اور فرمائیں فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں پھر بھی اگر مسلمان کو اعتماد نہیں آتا تو وہ خود کو مسلمان کہلاتا ہی کیوں ہے چھوڑ دے پھر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے یا اللہ تو اپنی رحمت سے اپنے بعدوں کو ہر مسلمان کو اپنے وعدوں پر یقین کامل اور پا فرمائے ان خفتوں میں اہل تنگ فسوفی من فوبلی اللہ کے دشمنوں کی طرف سے مدد بند ہو جانے کی صورت میں فقر و فاطح کا خوف نہ ہو مسلمان کو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کافروں کی طرف سے اگر مدد نہیں ملتی تعلقات منقطع کر لیتے اللہ کی خاطر اللہ کا دین دنیا پر قائم کرنے کے لیے تو فقر و فاطح سے مت ڈرو صافا یوگونی مبلا اومین فوگ بہت جلد دیر سے نہیں بہت جلدی صوف بہت جلدی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فقر و کرم سے غنی کر دے گا اس لیے دشمنوں سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے اللہ کی خاطر فقر و فاقے کا خوف کرنا ہرگز ہرگز کسی مسلمان کو زیبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان تصو بتہ پولا یا وہ کئی دھم اگر تم اللہ کے دین پر مضبوط رہو اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو تو کافروں کا کوئی مر کوئی تدبیر کوئی فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ اللہ تعالی کے فیصلے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے بچانے کی کوشش کر جہاد کی تیاری نہ کرنا جہاد کے لیے نہ نکلنا دوسروں کو نکالنے کی کوشش نہ کرنا یہ بھی اسی نافرمانی میں داخل ہے دوسری نافرمانیاں بھی چھوڑیں جہاد میں غفلت کی نافرمانی بھی چھوڑیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی آگے دو تین باتیں کس موقع پر کرنا کیا چاہیے نمبر ایک امریکہ کی ورامی سے آزادی نمبر دو گناہوں سے بچنے بچانے کی کوشش حکومت پر فرض ہے کہ خود بھی اللہ تعالی کی ہر قسم کی نافرمانیوں سے توبہ کا اعلان کرے اور عوام کو بھی ہر قسم کی نافرمانیاں چھوڑنے پر مجبور کرے نمبر تین عوام کو دعوت ہے جہاد نمبر چار دینی مدارس میں جہاد کی تربیت نمبر پانچ شیخ و کی سدائے جہاد نمبر ایک حکومت پاکستان نے اب رویہ اختیار کیا کہ امریکہ کے شکنجے سے نکل گیا یہ کام کرنا چاہیے تھا کئی سال پہلے پاکستان بنتے ہی فوراً کرنا چاہیے تھا السلام یا اسلام ہمیشہ غالب رہے گا کبھی بھی کسی کے سامنے اسلام جھکے گا نہیں ہمیشہ غالب رہے گا بیرونی طاقتیں کفار کی خوابوں مغربی ہوں یا معیشت کی ہوں کہیں کی بھی ہوں مالی اعتبار سے یا کسی دنیاوی مفاد کے اعتبار سے ان کے سامنے جھکنا اسلام کی غیرت کے خلاف ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کافر کے سامنے جھوکے للمسل... سبیرا بلحی اللہ ممبا شرین عاللین سبیرا بلحی اجر ہرگز نہیں کرے گا اللہ کی باتوں پر کچھ یقین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اللہ ہرگز نہیں کرے گا ہرگز کافروں کو مومنین پر اللہ مسلط کر دے ہر نہیں کرے گا ہو نہیں سکتا یہ مومن ہو کر کافروں سے اتنے سال کیوں ڈرتے رہے ان کے دستی گھر کیوں رہے ان کی چاپلوں سے اور خوشامد کیوں کرتے رہے یہ کام تو پہلے دن کرنا چاہیے تھا مگر خیر اب بھی ہو گیا تو تو بھی چلیے غنیمت ہے وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا اللہ تعالی نے ان کو اویار سے پٹوا پٹوا کر پٹوا پٹوا کر اتنی سی آفن دے دی کہ اب ان کے شگنجی جیسے نکل جائیں اگر یہ مار کھا کھا کر اقلیم اگر بھارتات ہو گئی نا الحمدللہ یہ بھی غلیمت کسی کی بیوی بی ہو بد چلن بدماش بد کردار فاسقہ فاجرہ کافرہ تو اس کو چاہیے تو یہ کہ اس کے ساتھ شادی ہے کیوں کی اور اگر پہلے معلوم نہیں تھا جیسے پتا چلا فورن چھوڑ دے مگر یہ تو بیگم کے کتاب ہے بیگم ناراض نہ نا ہو جائے میری بیگم میری لہ کہیں ناراض نہ نا ہو جائے اس کی چپٹیں کھا رہا ہے کرچلی کھا رہا ہے وہ پٹائی لگا رہی ہے اور یہ غرب الحبیب ذبیب غرب الحبیب ذبیب غرب الحبیب ذبیب یہی بظیفہ پڑھ رہا ہے غرب الحبیب نمبر تین عوام کو دعوت ہے ایسے موقع پہ عوام کو جہاد کے لیے تیار کرنے کے غارض سے بہت زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ حکومت ہر ہر شہر میں ہر ہر قصبے میں جگہ جگہ جلسوں کا انتظام کرے جہاد کے نام سے اور جو پرانے مجاہدین جہاد کی جتنی تنظیمیں ہیں پاکستان میں یا کشمیر میں یا افغانستان میں یا دنیا میں اور کہیں بھی جتنے ملکوں میں جہاد کی تنظیمیں ہیں آپ لوگوں کو شاید معلوم ہے یا نہیں یہ تختی قوت ہو گئی تختی تختی قوت ہو گئی, گئی. خطوط پھیل گئے پوری دنیا میں خطوط جہاد کے پھیل گئے ایک عرم مجاہد مجھے کہنے لگے کہ دیکھیے تختی قوت ہو گئی ہے تو میں نے لفظ یہ پہلی بار سنا تھا میں سمجھانے میں توجہ سے سننے لگا کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ساری دنیا میں مجاہدین کی سب پوری دنیا ایک ہو چکی ہے اور اللہ کرے کہ اور زیادہ تختی قوت اور بھی زیادہ ہو جائے مجاہدین کی جہاں جہاں بھی تنظیمیں ہیں خب وہ اندرونی ملک ہوں یا بیرونی ملک پورے ملک میں پاکستان کے قصبے قصبے میں یہ حکومت کا فرض ہے اگر بچنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں اپنے ملکوں کا آفروں سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جلسے قائم کریں جہاد کے نام سے قائم کریں جہاد کے معمو پر جلسہ ہو رہا ہے جلسے کو سمجھتے نہیں تو کانفرنس ہوگی کانفرنس ہوگی تو چلیے مسلمانوں کس بان بولے جلسے قائم کریں آپ اس کو کانفرنس سمجھ لیں اس میں دعوت میلادی مولویوں کو نہ دیں ان میں بلائیں مجاہدین کی قائدین قتل کے قائدین کو ہوروں کا انصار کے قائدین کو اس میں دعوت دیں طالبان کے قائدین کو اس میں دعوت دیں حمس کے قائدین کو اس کو دعوت دیں اسامہ کے قائدین کو اور جگہ جگہ جلسے کریں جگہ جگہ اور پھر یہ مجاہدین کی جو جماعتوں کے تنظیموں کے قائدین ہیں وہ, وہ جہاد پر تقریریں کریں ان کی تقریروں کا اثر ہوگا ایسے بیٹھے بیٹھے کام نہیں चल جائے گا छोड़ چھوڑ دیے اور خوش ہو رہے ہیں کہ بہت کام کر لیا ہم نے نمبر چار دینی مدارس میں جہاد کی تربیت حکومت پیر یہ بھی ضروری ہے کہ دینی مدارس میں زیادہ سے زیادہ جہاد کی تربیت گاہیں قائم کرنے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرے پوری دنیا نے دیکھ لیا یہ حقیقت اب کوئی چھپی نہیں رہی پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ افغانستان سے روس کو بگانا روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور روس پر ایسے ضرب کے تا قیامت اٹھنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے یہ کام دینی مدارس کے مسکین نہات طلبہ سے لیا ہے پوری دنیا کو یہ حقیقت معلوم ہے آج مجھے خیال آیا کہ شاید ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ طالبان کیا چیز ہیں طالبان طالب کی جمع ہے فارسی میں طالب علم دین جو طالب ہے یعنی طالب علم دین فارسی میں اس کی جمع ہے طالبان اور عربی میں اس کی جمع ہے طالاب یہ <تصفح> طالبان کوئی الگ سے چیز نہیں ہے انہیں دینی مدارس کے مسکین نہت طالاب چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور علم دین پڑھنے پڑھانے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع میں کچھ تربیت بھی حاصل نہیں کی تھی اسلحہ بھی نہیں تھا چاقو درانتیاں چھری کلاڑیاں یہ لے کر اللہ کے نام پر جب نکلے ہیں میدان میں تو کیسے کیسے دشمنوں کے جدید سے جدید اسلحہ خود کار ایک, ایک طالب علم کیسے کیسے جنگی جہازوں کو گرا رہا ہے ایک ایک بہت ماہر ایسے ہو گئے کہ بڑے زبردست جنگی جہازوں کو گرا رہے ہیں اب جو ارب ممن آیا ہے اس میں ملہ یار محمد کا دیا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ جنگی جہاز جو گرایا روس کا ملہ یار محمد نے پہلے تو ملہ یار محمد کی ظاہری صورت دیکھ لیں بجہ سے دیکھے تو بجہ سے ملا یار محمد جب ہم لوگ ہرا گئے تو وہ ہم سے ملنے آئے اس زمانے میں وہ حیرات کے والی تھے اب غزنی کے والی ہیں جب ہم سے ملنے آئے تو جب کسی بڑے کے اتاد میں کو ملنے جاتا ہے جس سے ملنے گئے اس کو بھی اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور خود بھی والی والی ہرات اتنے بڑے مجاہد کے روس کے بڑے بڑے جہازوں کو گرانے والے وہ جب آتے ہیں تو بٹن ایسے لگے ہوئے تھے دیکھ رہے ہیں گربان میں نیچے کا بٹن اوپر کے چاپ میں لگا ہوا والی وہ کہتے ہیں گورنر کو ملا یار محمد والی حرات حرات کے گورنر صاحب کی یہ صورت تھی وہاں کے بڑے بڑے وزراء اور بہت ہی جدید قدر مناسب رکھنے والے بہت سے حضرات یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں ملاقات کے لیے مگر میں ان کے نام بھی بھول جاتا ہوں اور ان کے مناسب بھی کوئی چیز یاد نہیں رہتی اور ملا یار محمد کا نام بھی اب تک یاد تین سال گزر گئے ہیں اب تک نام بھی یاد منصب بھی یاد ان کی صورت بھی یاد ان کی یہ عجیب حیت بھی یاد سب کچھ اب تک یاد ہے اور انشاءاللہ تعالی آخر دم تک یہ سب چیزیں یاد رہیں گی ان کے سہایت کا میرے دل و دماغ پر ایسا اثر ہے کہ میں ان کی نقل اتارتا رہتا ہوں حفلت العلما میں علما اور تالاب کی مجلس میں بٹن بہسے لگا کر ان کی نقل اتارا کرتا ہوں اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ان کے یہ نقل اتارنے میں میں اپنے لیے بہت بڑی شہادت سمجھتا ہوں ارے یار محمد ایسے دینی مدارس سے نکلے ہوئے تالاب مسکین نہتے ان کے ذریعے اللہ تعالی نے روس کی کتنی بڑی سوبر طاقت پس جس کے تصور سے امریکہ پر لرزہ پاری ہو جاتا تھا وہ روس اس کے پرخ اڑا دیے دوبارہ اٹھنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ روس بھی کبھی دوبارہ دنیا میں آ سکے گا ایسے پرخ اڑا دیے مارنے کے لیے انہی کا جوتا انہی کے سر پر ان کے پاس اصل کیا تھا ان کے پاس صرف یہ اصل تھا جیسے میں نے بتایا چاقو درانتریاں اور درانتیاں کلاڑیاں چھڑیاں جیسے کہ جاگر کے چھاونی میں دکھانے کے لیے سب کچھ رکھا ہوا کہ ان چیزوں سے طالبان نے جہاد شروع کیا تھا اونی کے جنگی جہاز انہیں کے ٹینک انہیں کی طور پہ انہیں کے میزائل وہی وہی انہیں سے چھین چھین کر انہیں کے سر پہ اس سے یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی یہ جو اقوام متحدہ کہیں یورپ کہیں انگلینڈ کہیں امریکہ کہیں کینیڈا کہیں یہود اور نسارا کی جو فوجیں جن سے بہت ڈراتے رہتے ہیں کہ خلیج عرب میں ان کی فوجیں لگی ہوئی ہیں دکھایا گیا ہے اخبار میں کہ اتنے کم فاصلے پر ہیں پاکستان سے کہ جب بھی یہ چاہیں وہاں سے پرواز کر کے یہ جہاز ایڈمی تنصیبات کو تباہ کر سکتے ہیں اور بحری بیڑا امریکہ کا بحری بیڑا جو سمندر میں ہے کتنے کتنے جنگی جہاز اس میں رکھے ہوئے ہیں ان کی صورتیں دکھائی جا رہی ہیں کہ وہاں گردش کر رہے ہیں اور پورے عرب کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اور پورے عالم اسلام پر چھائے ہوئے ہیں ہر طرف سے جو احاطہ کیے ہوئے ہیں روس کے حالات سے کچھ عبرت حاصل کریں کہ روس کی بڑی بڑی طاقتیں بڑے بڑے جنگی جہاز جتنے بڑے سے بڑے اسلحہ ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ سے وہ لے کر طالبہ کے ہاتھ میں دے دیے اور انہی کے جہازوں سے انہی پر بمباری ہو رہی ہے اس لئے یہاں تو کچھ اخبار میں یہ لکھ دیتے ہیں ڈرانے کے لیے تھوڑا بہت ڈرانا بھی مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے ذرا کو ڈریں خوف پیدا کو اپنی تیاری کریں مگر اگر اللہ تعالی کو راضی کر لیتے ہیں اور دینی مدارس کے طلبا کو زیادہ زیادہ تربیت دیتے ہیں تو پھر یقین رکھیں جیسے روس میں ہوا کہ انہیں کے جوتے انہیں کے سر پر انہیں کے اسلحہ انہیں کی موت کا پیغام بنے ہوئے ہیں ایسے یہ امریکہ کے باہری بیڑے برطانیہ کی فوجیں جن کے بارے میں یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ تنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی یہ سارے کے سارے اسلحہ سب قوتیں طالبان کے ہاتھ میں ہوں گی طالبان انشاءاللہ تعالی طالبان سے مراد میری وہی افغانستان والے طالبان نہیں ہیں دینی مدار سے یہ تالابہ ان کو بےدار کریں وہ افغانستان کے طالبان ہیں پاکستان کے طالبان کیوں یہ کام نہیں کر سکتے یہ بھی کریں گے ان شاء اور پھر یہ نہیں کہ یہاں کے طالبان الگ ہوں گے افغانستان کے طالبان الگ ہوں گے ایسی بات نہیں یہ سب مل کر پوری دنیا پر ایک حکومت اسلامیہ ہوگی عمارت اسلامیہ تو پوری دنیا پر ایک ہی ہوا کرتی ہے امیر مومنین ملا عمر رہیں گے اور یہاں کے طالبان وہاں کے طالبان طالبان بار بار یہاں کے طالاب کسی بھی کہہ رہا ہوں کہ بس سمجھ میں آ جائے کہ طالبان کوئی نئی سی چیز نہیں ہے طالبان کے معنی ہے دینی مدارس کے طالب علم دینی مدرسوں میں پڑنے والے طالب علم یہ ہے وہ جمع طالبان اس لیے حکومت کی خیریت اسی میں ہے اگر وارتا ملک کو بچانا چاہتی ہے پاکستان کی حکومت اس کا ذریعہ یہ ہے جم چیزیں تو میں نے کل بتا دی تھی مزید ایک بات اس میں یہ اس, اس کی طرف تبدیل کر رہا ہوں مدارے سے دینیا میں جو طالبہ پڑھتے ہیں جو نسخہ اللہ تعالی نے کامیاب فرمایا روس کو تباہ کرنے کے لیے وہی نسخہ پاکستان کی حکومت بھی استعمال کرے مدارے سے دینیا میں جہاد کی تربیت گاہیں زیادہ سے زیادہ قائم کرنے میں حکومت اپنی پوری قوت پوری یا پور پورا پورا ان کے ساتھ رکھے تاکہ جیسے وہاں دینی مدارس کے طالبان نے تباہی مچا دی تو یہ بھی انشاءاللہ شاء تیار ہوں گے تو دیکھیے یہ امریکہ وغیرہ کی تباہی ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ہوگی میں ون تم اے ہو جنو تم خون میں فطم اللہ یا تشو بقاضی قلوب کافی قلوب قلوب یوخری بون بے دل محم فاطہ یہودیوں کے بارے میں ابھی تو یہودی دندڑا رہے نا یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ونن تم اے یو تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا یہودی مدینہ سے نکل جائیں گے اتنی بڑی قوت یہودیوں کی تمہارے وہاں و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ کبھی یہاں سے نکل جائیں گے اللہ۔ اور ان کو یقین تھا کہ ان کے قیلے اللہ کی گریب سے ان کو بچا لیں گے یہودیوں کے بڑے بڑے قیلے تھے ان کے قیلے ان کو اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے ان کو یہ یقین تھا کہ قیلوں میں ہم بند ہو سکتے ہیں مگر فرمایا کہ کوئی چیز بھی گام نہ آئی اطاہم اللہ عمن خر یا تسی اللہ نے ایسے گرفت اس طریقے سے ان پر عذاب ناظر فرمایا کہ ان کو وہ و گمان بھی نہیں تھا پھر جو بھگ اپنے گھروں کو خود ڈھا رہے تھے مسلمان بھی ان کے گھروں کو ڈھا رہے تھے وہ خود بھی اپنے گھروں کو ڈھا رہے تھے گھروں کو ڈھانے کے لیے یا تو یہ کہ چند ایسی چیزیں جن کا اٹھانا اگر آسان ہوگا تو اس میں سے نکال نکال کر گھروں کی دیواریں گرا گرا کر اس میں کوئی کام کی چیز کو تھوڑی بہت جو ہاتھ لگ جائے اور یا اس لیے کہ انہی مکانوں کو مسلمان استعمال کریں گے دکو استعمال کریں اسی رد میں آ کر گرا کر گئے وہ اپنے مکانوں کو اپنے مکانوں کو خود گرا رہے تھے تو وہی چیز ہے وہ ان اللہ تعالی یہاں بھی ہوگی ذرا پاکستان کے دینی مدارس کے طالاب کا تجربہ تو کرے اور تجربہ تو پہلے سے ہو چکا ہے روس پر اس کے باوجود اگر اس پر اعتماد نہیں آتا پوری دنیا جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اگر اب بھی اس میں کچھ شک و شوبھا ہے تو یہ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اندھے ہو گئے اندے اتنی کھلی حقیقت ان کو نظر نہیں آ رہی اور دیکھیے اس میں ابابیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابراہ کے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل ابابیل ابا کے معنی بھی اور ساما چل ایک بتا رہا ہوں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابابیل کسی پرندے کا نام ہے ایسے کیا کیا معنی ہے پرندوں کی جماعتیں چھوٹے چھوٹے پرندے تھے ان کی جماعتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور ادھر ہاتھیوں کا لشکر ہاتھی کے اوپر جو ان کے سوار ہیں وہ اس کے سر میں لگتی کنکری پرندے یہ کنکریاں لے کر اڑے چونچ میں بھی پنجوں میں بھی سر پر لگتی تھی پورے جسم کو چیر کر ہاتھی پر پورے ہاتھی سے کو چیر کر زمین تک ایک ایک کنکری یہ کام کیا تو کیا وہ اللہ اب نہیں ہے جس اللہ نے ابابیل کے ذریعہ ہاتھیوں کے لشکروں کو تباہ کر دیا جس اللہ نے ان یہود کو تباہ کیا جن کے بارے میں مسلمان خود سمجھتے تھے کہ یہ نہیں نکل سکتے اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا اللہ تعالی نے ان کو تباہ کر دیا اور خاری خیبر کے نعرے لگنے لگے خاری خیبر خیبر ہوا برباد خیبر میں یہود رہتے تھے اور جیسے نعرے لگے خاریبد خیبر اور یہود ہوئے تباہ اب بھی اللہ تو وہ موجود ہے مگر اللہ کے ساتھ تعلق تو پیدا کریں اس لیے جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے میں دیکھے اور اگر حکومت کی آنکھیں خدا نخواستہ نہ نہیں کھلتی ہیں تو پھر جو کچھ گزرے گی وہ تو گزرے گی اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرم نمبر پانچ شیخ و کی سبائے جہاد ایک عام حکومت کو یہ بھی کرنا ہے کہ شیخ و کی کیسٹیں ان کا مضمون ان کو حکومت کے جتنے بھی ذرائع و ابلاغ ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ شائق کروائے حکومت اخباروں میں بھی اور ریڈیو میں بھی اور پولیس میں بھی شیخ و کی کیسٹیں زیادہ سے زیادہ ان کو سنوائے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور قابل جب تک دشمن سے ڈرتے رہیں گے اللہ کی مدد نہیں ہوگی اللہ سے, اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں اللہ سے تو اللہ کی مدد آتی ہے حکومت اور عوام ان ہدایات پر عمل کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد کے کرشمے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ سب کو توفی و فرمائیں محفل اللہ مبارک وسلی ملابک برسوری کے محمد جات دو سفر سن چودہ سو اٹھارہ ہجری مطابق انتیس پانچ انیس سو اٹھانوے بسم اللہ بقدمت حضرت اقدس دامت براکات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بندہ نے لڑکے کی شادی میں حضرت والا کے مشورہ کے بغیر چند امور کا ارتکاب کیا جس پر تنبہ کے بعد سخت ندامت ہوئی کہ حضرت والا اور دار و والارشاد سے اتنے قدیم اور قریبی تعلق کے باوجود مسئلہ پوچھے اور مشورہ کئے بغیر کیوں ایسا کام کیا چونکہ ان میں سے باغ امور شرعاً ناجائز تھے نیز حضرت والا کے لیے باغ اذیت ہونے کے علاوہ دارالفتاح کی بدنامی کا سبب تھے اس لیے میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی استغفار کرتا ہوں اور حضرت والا سے بھی تہ دل سے معافی چاہتا ہوں چونکہ کچھ لوگوں کو بھی میری اس حماقت و غفلت کا علم ہے اس لیے میں سب کے سامنے توبہ کا اعلان کرتا ہوں امید ہے حضرت والا شفقت فرماتے ہوئے ضرور معاف فرمائیں گے اور استقامت و تسلب کے لیے دعا فرمائیں گے وسلام علیکم بندہ قمر الزمان اب یہ, یہ مسئلہ یہ جو پرچہ آیا تھا والا تی ہو گئی توبہ کا اعلان کرتے ہیں انہوں نے ایک والا تو یہ کی کہ نکاح رکھا جا کر اس میں شادی حال میں شادی حال میں نکاح پڑنے کی خرابی کیا ہے ایک تو ایک وہ شجاپئین کی جگہ ہے وہاں بے پردہ عورتیں داڑھی منڈانے کٹانے والے فاسق فاجر جیسے شادیاں ہوتی رہتی ہیں نا شادیاں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو ایسے لوگ رہتے ہیں نا وہاں زیادہ تر اور یہ مسلمات میں سے ہے حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جیسے زمین پر اللہ تعالی کا قہر اور عذاب آ رہا ہو اس زمین میں نہیں جانا چاہیے جہاں اتنا بڑا فسق و فجور ہوتا رہتا ہو عورتوں مردوں کا بالکل کھلا ہوا اختلاف اور گانے باجے ان لوگوں نے تو نہیں کیا مگر ہوتا تو رہتا ہے نا وہاں تصویروں کی لانت جو چیز ہے لانت کی جگہ وہاں جانے سے روکا گیا کہ وہاں جاؤ ہی مت بری جگہ کا اثر پڑتا ہے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزبہ سے لوٹے راستے میں معذر قوم کی بستیوں پر سے گزر ہوا جن لوگوں پر عذاب آیا تھا اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شر مبارک پر چادر ڈال لی اور اونٹنی کو تیز کر کے گزر گئے یہ جگہ جہاں عذاب آیا تھا یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ اور سر کو جھکا کر چھپا کر جلدی سے نکل جاؤ تو جو جگہ ہے ہی شیطان خانے کی ایسی ایسی بدمائشیں جہاں ہوتی رہتی ہیں رات دن وہاں جو نکاح پڑا جائے گا اس نکاح میں کیا براکت ہوگی شجابینی شجابینی کی جگہ پر اس کے لیے تو براکت کی جگہ مارجن کرنا چاہیے نہ کہ شیطانوں کی جگہ منا چاہیے نکاح کرنا چاہیے مسجد میں تاکہ بالاکات حاصل ہو اچھی جگہ پر پھر یہ ہے کہ مسجد میں کیا تو کھلائیں پلائیں کیسے اس کے لیے یہ ہے کہ جتنا گھر اللہ نے دیا ہے اس میں جتنی برست ہے اتنے لوگوں کو کھلائیں پلائیں اگر گھر میں برست نہیں ہے تو کم لوگوں کو بلائیں جو گھر میں آپ کے کمرے میں آ سکیں اتنے لوگوں کو بلا لیں پیسہ اگر زیادہ ہو گیا ہے تو وہ جہاد میں لگا دیں وہ تو اس سے بہتر مشرف ہے ادھر کسی کو بوتل پلا دی وہ ادھر جا کر پیشاب کر دے گا وہ تو نکل جائے گی جہاد میں لگائے بات سمجھ رہے ہیں گھر میں وہ سب سے زیادہ اگر پیسہ ہے تو اس کے لیے باہر جا جا کر, کر کرائے پر شفان خانے لیں اس کی بجائے گھر میں بٹھا کر عزت سے گھر میں بٹھا کر تو عزت ہوتی ہے نا اپنے گھر میں غزل سے بٹھائیں جتنے کو بٹھا سکتے ہیں بس اتنے بلائیں باقی پیسہ زیادہ ہو گیا تو اس کا مصرف تو بڑا بہت ہی آسان ہے لگا دے جہاد میں وہ تو ایک کے چھ سو گنا یہ یاد رکھیں جہاد میں لگانے پر ایک کا چھ سو گنا یہ ہے اس پر نظر رکھیں اے تو یہ کی انہوں نے کہ شیفان خان کو منتخب کیا نکاح پڑھنے کے لیے دوسری ہے کہ خواتین کو بھی بلا لیا یہ کہتے ہیں وہاں پردے کا انتظام تھا وہ بات الگ ہے پردے کا انتظام ہو, ہو یا نہ ہو بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک دو بار کہ مسئلہ میرے بتانے کے مطابق اس کی شہرت نہ کیا کریں کہ اس نے بتایا ہے مسئلہ دیکھا کریں بہشتی دیور میں مولوی لوگ مسئلہ دیکھا کریں فقہ کی عربی کتابوں میں نماز میں ہاتھ ہلانا جائز نہیں یہ اس لیے نہیں کہ میں کہتا ہوں اس لیے کہ رد المحتار میں لکھا اس لیے کہ بہشتی دیور میں لکھا ان کتابوں کا حوالہ دیں میرا نام لیں گے تو لوگ تو بے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت جہاد کی باتیں کرتا رہتا ہے یہ مرنے مرنے کی باتیں کرتا رہتا ہے مرو مروں مروں مروں سے لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں جہات میں بھیج دیا مر جائیں گے تو کیا بنے گا اس لیے میرے حوالے کی بجائے حوالہ دیا کریں پڑھے ہوئے مولوی لوگ حوالہ دیا کریں رد المختر عالم گیریا ہدایہ روام حوالہ دیا کریں بہشتی زیور بہشتی زیور بیش زیور میں دیکھا ہوا ہے کہ خواتین کو کسی بھی تقریب میں جانا جائز نہیں خب بھائی کے گھر میں ہو بہن کے گھر میں ہو والدین کے گھر میں ہو جہاں عورتوں کا اجتماع تقریب کسی تقریب میں جانا جائز نہیں ویسے کبھی کبھی ملاقات کے لیے جانا والدین کی ملاقات کے لیے بھائی بہن کی ملاقات کے لیے وہ الگ بات ہے وہ تو کبھی کبھی ہے جانا چاہیے جہاں بھی تقریب تقریب کے نام سے عورتوں کا ایجتما وہاں عورتوں کا جانا جائز نہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہمت عطا فرمائے کہ بحش زیور جو گھر میں رکھی ہوئی اس کو پڑھنے کی تو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے جو پڑھ دیتے ہیں وہ بھی عمل نہیں کرتے آنکھیں بند کر کے دل کو تالے لگا کر پڑھتے ہیں بحشتی زیور میں چھٹی جلد میں بھی ساتویں جلد میں بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے بھائی بہن وغیرہ کے گھر میں بھی کسی تقریب میں عورتوں کا جانا جائز نہیں بھائی بہن والدین کے تقریب وہاں جانا جائز نہیں تو شیطان حال میں جانا کیسے جائز ہو گیا خواتین کو وہاں دعوت دے دی اور مزید بات یہ ہے پھر کہتے ہیں کہ وہاں تو ہم نے بیان کروایا تھا ایک مولوی صاحب سے خواتین جا کر بیان سنا ہے تو یہ مسئلہ خوب ذرا اچھی طرح سمجھ لیں جائز ناجائز کے لیے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کام کی تحریک کیسے پیدا ہوئی اصل مقصد کیا ہے بیان سننے کے لیے بلوایا تھا یا یہ کہ تقریب کے لیے بلوایا تھا نکاح پر بلایا یا بیان سننے کے لیے بلا کر نکاح کے لیے آگے بیان ہو گیا وہ باتوں الگ رہی اور اگر معاملہ ہو جائے براکس خواتین آئیں کہیں بیان سننے کے لیے اور کہیں بیان سننے گئیں اور اس کے بعد پھر کسی نے ان کو کوئی چائے وائے بھی پلا دی پیشاب کروا دیا اور زیادہ چائے تو ایسی ان لوگوں میں شوق ہے نا چائے کیسے کہ بھی کہہ دیتا ہوں تو آئیں بیان سننے کے لیے تو دیکھا اس کو جاتا ہے کہ اصل مقصد کیا ان کا اصل مقصد تو شادی کی تقریب ہے پھر اگر بیان کروا دیا تو اسے وہ جائز تھوڑا ہی ہو جائے گی جیسے اصل مقصد ہو کہ سینما میں لے گئے عورتوں کو لے گئے سینما میں یا مردوں کو پھر کہتے ہیں ہم نے کہاں بیان بھی کروا دیا تمہارے بیان کروانے سے کیا ہوگا گئے کہاں تم لوگ کس مقصد سے گئے بعض لوگ مولوی لوگ آج کل موروں کا شیپان بڑا ہوشیار ہوتا ہے انہوں نے عورتوں کے لیے مسجد میں جمعہ کی نماز شروع کر دی عورتیں مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھتی ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کر دیا یہ تو سارے فقہا لکھ رہے ہیں کہ جائز نہیں جائز نہیں جائز نہیں آپ نے کہاں سے آپ پر کہاں سے اللہ نے بھائی نازر کر دی کیوں شروع کر دی کہتے ہیں یہ عورتیں تو سینما دیکھنے والی ہیں ادھر نہ آتی سینما میں چلی جاتی وہ ادھر ہمارے پاس آ گئی اچھا ہی کام تو ہو گیا تو بعد وہی دیکھنا یہ ہے کہ اصل جو مقصد ہے جس مقصد کے لیے عورت گھر سے نکلتی ہے وہ جائز ہے یا نہیں اس کے بعد اس پر کیا نتائج مرتب ہو رہے ہیں ان کو نہیں دیکھا جائے گا فقائے کرام رحم اللہ تعالی نے صاف صاف لکھا کہ عورت کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے, حرام ہے. سب کتابوں میں دیکھا ہوا دی. وہ کہتے ہیں مسجد... مسجد کے لیے نکلنا حرام ہے یہ کہتے ہیں یہ تو بات سننے آئی ہے بعض سننے آئی وہ لیکن کدر کی بات کیدر لگا دیتی یہیں کا ایک جو اس وقت میں یہاں جو مشاہدہ ہو رہا ہے اوپر خواتین بھی آتی تو اس کو سمجھ لیں اس مثال سے شاید کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ٹوکی کا تا فرما دی. یہ بیان سننے آتی ہے نا آتی تو ہے بیان سننے پھر یہیں اوسریم اور مغرب کا وقت بھی ہو جاتا ہے نماز بھی پڑھ دیتی تو یہ اس لیے جائز ہے کہ نکلنے کا مقصد ہے بیان سننا اور پھر نماز کا وقت ہو گیا نماز بھی پڑھ دی اور اگر یہ آئے اس مقصد سے کہ دارلتا میں جا کر جماعت سے نماز پڑھیں گی یعنی جماعت سے نہیں پڑھتی ہیں پڑھتی ہیں اس مقصد سے گھروں سے نکلیں کہ دار لفتہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہیں تو جا رہی ہیں نماز پڑھنے ساتھ بیان بھی سن لیں گے تو وہ ناجائز ہو جائے گا بیان سننا اصل مقصد اور نماز پڑھ دینا جب وہاں نماز کا وقت ہو گیا نماز بھی پڑھ لیں گے وہ مقاصد میں سے نہیں تو اس لیے جائز, جائز ہے اسی طرح رہ گئے شیفان خانے میں تقریر کے لیے اور کہتے ہیں باز بھی سن لیا ایک چیز مقصد ہوتی ہے دوسرے اس کے خلاف اور کچھ ہی متفرے ہوتی ہیں اب جلدی جلدی کچھ اور چیزیں یہ یہ بات تو سمجھ گیا کہ اس کی تفصیل تو باقی ہے مگر ایک بات اور بھی سمجھانا چاہتا ہوں وہ بھی ہو جاتی وہ یہ کہ معلوم کہ دورا کا نام ہے عرش ارے وارش منیش تو معلوم ہوا کہ یہ ساری خرابی جو ہوئے ہے بس نام کا اثر پڑا ناموں کا اثر پڑتا نام سوچ سمجھ کر رکھنے چاہیے سوچ سمجھ کر نام اور سوچیے عرش کا کیا مطلب ہوا ارو رحمان العرش اور اس کو کہیں کہ اگر خیال ہو جائے کہ میں تو عرش ہوں اور رحمان میرے اوپر ہے کہ ان کا دعویٰ کر دے اس کے اوپر رحمان ہے جس نے اپنا نام رکھ لیا اس نے کیا رکھا وہ تو بچہ تھا نہ سمجھو والدین کا قصور ہے نام رکھ دیا عارش قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان عارش کے اوپر قائم ہے پھر اس کو کہیں بڑے ہو کر شطان نے برقلا دیا کہ تیرے اوپر رحمان چڑھا ہوا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ وہ تو نبی ہے تو کیا بنے گا اگر کسی کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو اس کے دل کو اپنی محبت سے روشن بنا دیں بدر نام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی رحمت سے روشن بنا دیں اس کا دل بھی نور ایمان سے روشن ہو جائے دوسروں کو بھی روشنی دے دوسرے بھی گمراہ لوگوں کو دین کی طرف لائے وہ مطلب تو بن گیا نا وہ ہارش کیا مطلب بنا؟ کچھ بندہ ہی نہیں ایسے میرا سوچے سمجھے جو ذہن میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں ہم چند مثالیں تھے پہلے تو یہ کہ ناموں کے بارے میں کہ اس کا کچھ فائدہ ہے یا نہیں چار اثر نام کے چار اثر پہلے سمجھ لیں پھر نام رکھنے سے پہلے سوچیں یہ چاروں اثر جو ہیں وہ اس پر مرتب ہوتے ہیں اس نام پر یہ نہیں ہوتے خوب غور سے سنے اس بات کو پہلا اثر نام کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو چیز یہ بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کو یہی دے دو جو یہ پسند کرتا ہے وہ دے دو اس کو جیسے ڈاڑی مٹانے کٹانے والے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے لیے مردانہ حالات کو پسند نہیں کر رہا اس میں نسباں نیت کی رغبت ہے نسواں نیت نیت عورت بننا چاہتا ہے اللہ تعالی اس کو مردوں کے صفات سے محروم فرما دیتے ہیں زنانہ صفات اس میں رکھ دیتے ہیں بزدری کم ہمتی جہاد میں حصہ نہ لینا غیر اللہ سے ڈرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنی بھی خساج مردوں میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے محروم کر دیتے ہیں آج اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا پہلے بہت ہوتی رہی ہے وہ گزشتہ تفصیل کو دین میں کر لیں کیا کچھ ہوتا ہے ان سے یہ تو یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دیتے ہیں جس کو وہ پسند کرتا ہے پھر اگر نام رکھ لیا کسی نے خراب تو اللہ اس کو پھر خراب ہی کرے گا اور کیا کرے گا اس کی ایک مثال یہ داڑی واڑی کی تو مثال ہوگی نام میں ایک مثال ایک صحابے کا نام حضن تھا حیضن حضر کے معنی غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام بدل دو اچھا نام رکھو یہ غم غمگین کیوں رہی کا نام کیوں رکھو انہیں کہا کہ میرے ابا رکھا میں نہیں بدلوں گا بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے نام نہیں بدلا تو عمر بھر ہمارے خاندان میں غم ہی غم رہا غم ہی غم, غم سرد کبھی نہیں نام رکھتے وقت سوچا کریں کہ اللہ وہ معاملہ کرے گا جو خود آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نمبر دو نام تفاعل ہوتا ہے اچھی فال سوریہ دہلی میں بہت سے کافر سلو کی بات کرنے کے لیے آتے رہے آتے رہے کامیابی نہیں ہوئی پھر ایک آخر ان کا رئیس جب آیا تو پتہ چلا کہ اس کا نام ہے سہل سہل کے معنی ہے آسان نرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سہل آیا ہے معاملہ نرم ہو جائے گا بات بن جائے گی اللہ تعالی نے بات بنا دی نیک پال ہے نام سے نیک پال لیا کریں تیسری چیز ہے دعا نام رکھتے وقت والدین بعد میں کوئی بھی نام کو کرے تو ایک قسم کی دعا ہے نام رکھ دیا سعید اللہ تعالیٰ اس کو سعید اب نیک بخت بنا لیں نام رکھ دیا عبداللہ اللہ اس کو اپنا بندہ بنا لے چوتھی چیز ہے ذہن میں تحریک پیدا ہونا جب بھی کوئی اپنا نام خود بتائے گا پکارے گا لکھے گا سنے گا لکھا ہوا دیکھے گا دوسرے پکاریں گے تو ذہن میں حرکت پیدا ہوگی لوگ مجھے عبداللہ کہہ رہے ہیں کچھ ذہن میں حرکت پیدا ہوگی کہ عبداللہ ہے بھی یا نہیں ہے تو عبد الشیفان اور کہہ رہے ہیں عبداللہ کچھ تو شرم آئے گی نا شرم کردار پر یہ چار چیزیں دیکھ کر ناموں کے فیصلے کیا کریں اور ایک نیا لطیفہ سن لیجیے ایک لڑکی کا نام تھا ران مجھے پتا چلا میں نے یہ کہا کہ یہ لفظ ہے ران عربی میں یہ لفظ ہے ر اس کے معنی احمق اور متکبر احمق کو سمجھتے ہیں یا یہ نہیں سمجھتے احمق اور متکبر فارسی والوں نے آخر سے حمزہ کاٹ دیا رانا کے بنا دیا ران اور یہ فارسی اور اردو کا قانون ہے کہ آخر کا حمزہ کاٹ دیتے ہیں جیسے علماء کو فارسی میں کہتے ہیں علماء اور اردو میں بھی کہتے ہیں علماء عربی لفظ ہے اولا فارسی والوں نے رانا جو لفظ اس کا آخر سے حمزہ کاٹ کر اس کو بنا دیا رانا اور اس کے معنی بنا دیے حسین وہ کہاں احمق متکبر اور معنی بنا دیے حسین یہ کیوں بنا دیے اس کی بھی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اکثر حسین عورتیں متکبر ہوتی ہیں اکثر اور ہر متکبر احمق ہوتا ہے تکبر اور آتل ایک دماغ میں تو جمع ہو ہی نہیں سکتے ارے یہ حگلے محترم والا انسانی اس میں تکبر کہاں سے آ گیا ان کی بری کی بریائی تو صرف اللہ زیادہ کے لیے ہے تو چونکہ عورتیں حسین جو ہوتی وہ اکثر اکثر ساتھ کہہ رہا ہوں اکثر متقدر ہوتی اور ہر متقدر احمق ہوتا ہے اس مناسبہ سے فارضی والوں نے وہ عربی کہہ رہا ہے اس کو حمزہ پکار دیا ان کا قانون ہے جیسے علماء سے علما اس, اس کے معنی کر دیے احمق اور متقبر جس کے معنی تھے اس کے معنی کر دیا حسینہ اور یوں نام رکھنا شروع کر دیا رانا رانا رانا, رانا اس لڑکی نے اپنا نام بدل دیا رانا چھوڑ دیا ایک دن اس کی امی نے اس کو کسی بات پر کچھ تنبیہ کی اور یہ کہہ دیا کہ بے وقوف ہے تو اس نے کہا کہ تو نے تو میرا نام رانا رکھ دیا تھا یہ اسی کا آدر ہے وہ لڑکی اپنی امی کو ہدایت کا. جب ہدایت ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیے پھر سن لے رانا نام تھا پھر میں نے ہدایت کی تو چھوڑ دیا پھر اس کی امی نے کسی بات پر اس کو کہہ دیا کہ یہ تو کیا حماقت کر رہی ہے وہ اپنی امی کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ ہی نے تو میرا نام رانا رکھا تھا رانا کے مانے احمق تو اسی کا حصہ ہے کچھ بات سمجھ میں آئی ادنا سب کو ہدایت نام اچھے اچھے رکھا کریں ایسے بیکار بیکار نام نہ رکھا کریں اور سنیے نام رکھتے لڑکیوں کے نام ہاترا بھی رکھتے ہیں ہاترا ہاتھرا کے معنی تک کمہاری اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کبھی بھی شادی نہ ہو مرتے دم تک کبھی بھی شادی نہ ہو کیونکہ شادی ہوگی پھر کماری کیسے رہے گی یا ہو تو کسی نامرد سے ہو تو وہی تو کماری رہے گی اپنے تو ایسا نام رکھنا کیسی بے حیائی کی بات ہے کمواری اچھا عقل تو ہے اے نہیں جس دماغ میں آخرت کی فکر نہیں ہوتی اللہ کی محبت نہیں ہوتی عقل تو اس کے قریب بھی کبھی نہیں آ سکتی ہاں اور ایک بات ناموں کے بارے میں ایک تو یہ ہو گئی بات کہ نام رکھنے سے پہلے یہ چار اثر سوچا کریں جو نام آپ نے پسند کیا یہ چار چیزوں سے حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دوسرے بات یہ کہ نام مفرد رکھا کریں مرکب ناموں کا دسور چل پڑا ہے محمد بس اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ لگائے احمد حمید ہمت محمود راشد سعید اے سعید سعود مسعود یہ کیسے اچھے اچھے نام ہیں مفرد نام رکھیں دو دو کر کے نہ رکھیں ایک وجہ تو یہ کہ یہ دیکھیے انبیاء کرام ہند صلاب صلاح اور کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اور پوری امت کے بڑے اب تک ان کے نام کیا ہیں آدم اگر آدم سے لیں گئے بڑے دادا سے آدم ایک ہی لفظ ہے نا کہ نور ابراہیم اسحاق اسماعیل ادریس لیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ نم کے نام آبد اللہ وہ عمر عثمان عاریری حسن حسین سارے نام مفرد ہیں اور یہ کہاں مصیبت پڑتی ہے لوگوں کے دو دو کر کے ڈبل ڈبل کر کے نام رکھتے ایک بات تو یہ نمبر لگائیں نام مفرد کیوں رکھنا چاہیے ایک نمبر تو میں نے یہ بتا دیا اس کو دوسری وجہ یہ ہے کہ ناموں میں تو عموماً اختصار کیا جاتا ہے جو کہ زیادہ لکھنے پڑھنے بولنے میں آئے حد تک امکان اس کو مختصر کیا جاتا ہے جیسے شیطان کے بندوں نے محمد کی بجائے ایم کرنا شروع کر دیا محمد اختر کسی کا نام ایم اختر وہ محمد لکھتے ہوئے ان کی انگلیاں ٹوٹتی ہیں تو جب اس کو مختصر کرنا ہے تو پھر ڈبل ہوگا تو مختصر کیسے رہے گا نام تو ہونا چاہیے مختصر وہ مفرد نام ہو تو مختصر رہے گا نمبر تین امتیاز کے لیے ایک نام کے کئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں نا امتیاز کے لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کون سا وہ کون سا ہے تو اس کے ابا کا نام ساتھ لگایا جاتا ہے تو ڈبل نام اگر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے درجے پر آیا ہے وہ اس کا ابا ہے سعود احمد کسی کا نام رکھا تو دنیا یہ سمجھے گی کہ سعود اس کا نام ہے اور احمد اس کا ابا ہے اپنا نام مفرد رکھیں پھر امتیاز کے لیے لوگوں میں پہچان کے لیے ابا کا نام ساتھ دبائیں اب دو رفظوں سے تو اپنا نام ہوتا ہے دو رفظ ابا کے ہو گئے وہ تو چار ہو گئے پوری دنیا میں جیسے جاتے ہیں پاسپورٹ پر جیسے دیکھیں گے وہاں بتائیں گے امیگریشن دکون میں جب وہاں ہوتا ہے دقول لگاتے ہیں وہ آپ کا پاسپورٹ پھاڑ کر پھینک دیں گے چار نام کیوں رکھیں وہ سمجھتے ابا بھی ہو گیا دادا بھی ہو گیا پر دادا کیوں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کیوں پہنچے پر دادا کا وہ پھینک دیں اس کو کہ تو اس کو صحیح کر کے نہ چلو کیوں نکالو پتار سے تو چار چار نام کیسے رکھ دیا ایسے ایک سفر میں میرے ساتھ ایک شخص تھے عبد اور والد کا نام شاہ محمد وہ جب لگے قطار میں آگے کیا تو اس نے کہا کہ ایک ہم اس کی بھی تھی وہ کہتا ہے ایک نام ہے آبد دوسرا رحیم تیسرا شاہ چوتھا محمد رحیم تیرا ابا ہے آبد تو ہے رحیم تیرا ابا ہے اور شاہ تیرا جو ہے وہ دادا ہے محمد تیرا پر دادا ہے تو اتنے نام کیوں نے کہ اس کو صحیح کر کے داؤں دنیا میں جیسے دستور ہو گیا ہے اور امتیاز بھی ہے اس کو دو نمبر لگانے تیسرا نمبر تو یہ ہے کہ امتیاز ہو جائے چوتھا یہ ہے کہ دنیا میں مصیبت میں پڑ جائیں گے دو دو نام رکھنے والے رہی اصل میں میری بات کہ میرا نام بھی تو ایسا ہی ہے تو یہ قصہ ہے پرانے زمانے کا جیسے چلا آیا اور اب تک پوری دنیا میں لوگ مجھے یوں پہچانتے ہیں کہ رشید سمجھ اس کا نام ہے احمد اس کے ابا کا ہے چلیے ٹھیک ہو گیا نا سوری تو لوگ مجھے ایسے پہچانتے ہیں کہ احمد اس کے ابا کا نام ہے مدینہ منورہ میں میرے بیٹے رہتے تھے تو ان کے ہرے کے نام کے آخر میں احمد احمد لوگوں ان سب کو یہ سمجھ میری کتابیں دیکھتے تھے نام سنتے تھے اور ان بچوں کا تو وہ سمجھ وہ آپ کا بھائی وہ بیٹوں کے بارے میں سمجھتے بھائی ہے وہ سب کے ابا کا نام احمد ہے احمد ہے احمد ہے, احمد ہے تو وہ بات پر ایک ہو گئی اس کا بدلنا تو اب کچھ ناممکن ہو گیا چل گئی بات کہ رشید ہے اس کے ابا کا نام ہے احمد سمجھتے رہیں کوئی بات نہیں آپ لوگ اپنے اپنے ناموں کی اصلاح کریں تو اللہ تعالی توفیق اور خاف ہو ایک ذرا سی بات اور سن لیں وہ یہ کہ مردوں میں جب نام چل گیا ہارش تو ان ہی عورتوں میں چلے گا کرسی اوپر جو آسمانوں کے اوپر عرش ہے عرش کے اوپر کرسی ہے پھر عورتیں یہ سمجھیں گی کہ شاعر تو عارش ہم کو کرسی اس کے سر پر بیٹھے تو پھر کیا بنے گا یہ آئندہ حالات کا بھی کچھ اندازہ لگائیں کہ مرد ہارش ہو گئے عورت بنے گی کرسیاں پھر ان کا کیا بنائیں گے اللہ تعالی قوم کو ہدایت مؤفلی ہوں میں ببارک وسلی میں عبرک بابا سنگھ جی کے محمد